لا الشريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقالت تعالى وقربي زدني علما صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربلمین ایک مرتبہ نور شریف پر لیں اللہ صلی محمد علی محمد کما صلی على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انک حمید مجید اللّہ بار على محمد وعلى علی محمد کما بارک على ابراہیم وعلى علی ابراہیم ان کا حمید مجید افلاق سے کھینچی جاتی ہے افلاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے افلاک سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے معزز علماء علم معزز سامعین ماں بہنیں جو انٹرنیٹ سے سن رہی ہیں اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت اقدس والی صاحب زندہ تھے اور یہ جگہ بکنے پہ آئی تو اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی ہی مدد سے ون ملین پاؤنڈ یعنی دس لاکھ کا انتظام ایک مہینے میں ہوا جو آسان نہیں تھا حضرت والی صاحب مرز الوفات میں اس وقت تھے بیمار تھے اس کوئی کہیں سفر نہیں کرتے تھے لیکن جو ہے دعا میں برابر مشغول تھے جب جگہ خریدی گئی تو چونکہ نکل نہیں نکلتے نہیں تھے فقط جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تھے تو ہم نے بھائی عبدالستار سے یوں کہا کہ حضرت کو لے جانا ہے لیکن حضرت تو اس وقت بڑے قالل تھے بڑے کمزور تھے اور جو ہے یاد بھی نہیں رہتا تھا کہہ تو دیا تھا تو ہم نے ایک دن ہمت کر کے جمعہ کی نماز کے بعد عبدالستار کے ساتھ یوں کہا کہ چلو ہم نکلتے ہیں تو ان کی کار میں بیٹھ کے جو ہے حضرت کو یہاں لے آئے اور حضرت کو گمایا تھوڑی دیر رہے اور دعا کی اور تشریف لے گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس والی صاحب کی یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آج یہ دن نکھلایا کہ ہم یہاں افتتاحی سے میں شریک ہیں اور یہ اس, اس قسم کے دینی کام آسانی سے نہیں ہوا کرتے آخری مہینے میں جو ہے ہم اتنے تشویش میں تھے کہ شاید جو کارپٹ بھی نہیں لگ سکے گی اس لیے کہ کارپٹ والے ہالیڈیز میں چلے گئے تھے اور جو کارپٹ ہم نے آڈر کی تھی وہ جو ہے اس کا بکنگ نہیں رکھا ہوا تھا تو کئی جو ہے ترمیمات کے بعد اور کئی جو ہے ان کے ساتھ کلام اور بات کرنے کے بعد جو ہے گزشتہ ہفتے منڈے یعنی اسی ہفتے منڈے کو کارپیٹ شروع ہی ڈالنی شروع کی اور وہ راتوں رات آتے تھے تو ہم لوگ جو ہے دو ہفتوں سے ساڑھے تین بجے رات کو میں سوتا تھا اور آٹھ بجے صبح جو ہے ادھر ادھر چلنے ادھر ادھر جو ہے کام کے لئے نکلتا تھا بغیر محنت کے جو ہے کوئی کام نہیں ہوتا حق لا شان ہو ان خدمتوں کو قبول فرماویں اور ہمیں اخلاص نصیب فرمایں اصل بات تو اخلاص ہے حضرت شیخ اللہ قدہ مالتا کے جیل میں تھے اور جو ہے جب ان کے انتقال ہوا شیخ الور کا تو خالی میں غسل دینے والوں نے پوچھا کہ حضرت کی کمر میں جو ہے اتنے بڑے بڑے زخم کیوں لگے ہوئے ہیں کہنے لگے کہ اس برے شیخ کو مالٹا کی جیل میں ہر صبح جیلر لے جاتے تھے اور پیچھے کورے پرتے تھے کہ تم فتوا دے دو کہ انگریز کے مقابلہ کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے جنگ آزادی لڑنا یہ جو ہے حرام ہے تم یہ فتوا دے دو تو آج تمہیں رہا کر دیتے کر دیتے ہیں لیکن حضرت جو ہے کبھی تس سے مس نہیں ہوتے جب وہاں سے لایا جاتا چل نہیں سکتے تھے تو میں یعنی حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اور حضرت مولانا ازیر گل اور دوسرے خدام جو ہے وہ ان کو اٹھا کے لاتے تھے اور پھر جو بھی کچھ ہوتا جیل میں تو کیا ہوتا ہے اس سے جو ہے کچھ مرہم پٹی کیا کرتے تھے حضرت مدنی کے حالات اب پر یہ تو ان کی پہلی اہلیہ بھی جو ہے جب وہ جیل میں تھے اس وقت ان کا انتقال ہوا کئی بچیوں کا انتقال جو ہے حضرت مدنی جیل میں تھے اس وقت ہوا لیکن جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں بات یہ پھیلی کہ حضرت شیخ الین نور اللہ مرکد کو پھانسی دی والی ہے اور جیلر جو ہے پھانسی دینے والے تو شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت بڑے غمگین کھاتے بھی زیادہ نہیں بہت ہی زیادہ غمگین ہے تو شاگردوں نے سوچا کہ صحابہ کرام کی تو یہ جو ہے عادت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا فائدہ تھا جو شہر میں نے ابتدا میں پڑھی تھی افلاک سے کھینچی جاتی ہے یعنی آسمانوں سے افلاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے افلاک سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے توحید کی مہ یعنی توحید کا نشا ساغر سے نہیں پیالے سے نہیں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے تو, کرام تو ایسے بن گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے جو ہے ان کی حالت ایسی پلٹ گئی تھی کہ جو ہے اگر ان کو پتہ چلے کہ ابھی موت ہونے والی ہے تو فزت و رب القعبہ کہہ دیتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو صحابہ اکرام اور مشایخ ادام اور تابعین و طبعہ تابعین کی یہ حالت تھی اور ہمارے شیخ جو ہے موت کی وجہ سے اتنے مزمحل ہو گئے اتنے پزمردہ ہو گئے تو ہمیں کچھ کہنا چاہیے سب نے مشورہ کیا انتخاب جو ہے کس کا ہو تو حضرت مدنی خادی میں خاص تھے حضرت مدنی کا انتخاب ہوا حضرت مدنی اپنے شیخ کے پاس گئے نڈال پڑے ہوئے تھے کئی مہینوں سے جو ہے ہر روز عذاب دیا جاتا تھا اور نڈال پڑے ہوئے تھے گئے اور یوں کا حضرت جو ہے یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی اور ہم نے دیکھا کہ آپ بڑے پزمردہ ہے بڑے جو ہے متفکر ہیں تو صحابہ کے رام اور اسی طرح جو ہے ہمارے اکابر تو موت کی خبر پر اور شہادت کی خبر پر جو ہے خوش ہوا کرتے تھے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں بیٹھ گئے حضرت شیخ النا مرقد اور یوں کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کی خوف کی وجہ سے جو میں جو ہے حزین ہوں اور مجھے ملال ہے نہیں نہیں بالکل نہیں بلکہ میں جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم جو یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہم تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت تو ٹھیک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اکتالہ شان نہو کے پاس جائیں اور اقتالہ شاہ نہو یوں کہے کہ تم نے بتلانے کے لیے سب کام کیا اس لیے جو ہے میں حذین ہوں اور مجھے جو ہے یہ تشویش ہوتی ہے لیکن بڑے لوگوں کی بات بری ہوا کرتی ہے ہم تو چھوٹے ہیں حق تعالی ہم جو بھی دین دینی کام کر رہے ہیں حق ہو ہمیں اخلاص نصیب فرما اور اخلاص کی دعا کرنی چاہیے حق تالا ہو کبر سے بچائے دکھلاوے سے بچائے ریا سے بچائے اور ہر قسم کی دلی بیماریوں سے بچائے اسی وجہ سے اللہ اللہ کیا جاتا ہے چونکہ افتتاحی موقع ہے اس لیے آپ کے سامنے ہمارے مشائق نے ہمارے متقدمین اور متاثرین علماء نے جو خدمات کیے ہیں اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر دو اقبا ابن نافری اور حضرت عامر ابن فاتح مصر کے ساتھ اقبا ابن نافع جو ہے مصر میں پہنچے تھے اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو امیر بنا کے طونس کی طرف بھیجا جو لوگ جو ہے دنیا عالم کے ماپ اور خریدے اس کو جانتے ہیں تو یہ یہ مصر ہے اس کے بعد ٹونس ہے اس کے بعد الجزائر ہے اس کے بعد مراکش ہے تو ٹونس کی طرف بھیجا جب تونس میں اقبا ابن نافع پہنچے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں ایک بڑا شہر بنانا چاہیے تو صحاب جو ساتھی تھے یہ تو تابعی ہیں ساتھی تھے انہوں نے یوں کہا کہ حضرت ہم بڑے شہر میں جو دارالحکومت ہے وہاں ہم قیام کریں کہنے لگے نہیں نہیں میں کفار کے درمیان اپنے لوگوں کو ٹھہرانا نہیں چاہتا لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی جگہ منتخب کروں جہاں فقط مسلمان ہی مسلمان رہے لہذا ایک جنگل کی طرف گئے اور یوں کہا یہ وہ جگہ ہے۔ ساتھی اور کچھ صحابہ اکرام ساتھ تھے۔ کہنے لگے حضرت یہ تو جنگل ہے جنگل۔ کہنے لگے اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ جتنے صحابی فوج میں تھے آٹھ نو۔ ان کو لے گئے اور جو ہے دعا مانگی۔ کہ ایوہ الحشرات والصبع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ صحابہ کے رام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور ہم تجھ سے تم سے مطالبہ کرتے ہیں تینکہ ان جنگلات سے تم نکل جاؤ فمو وجد نہ ہو و ہو جس کو بھی ہم اس کے بعد پائیں گے ہم قتل کر دیں گے علامہ قزوینی لکھتے ہیں علامہ قزوینی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سب نے دیکھا کہ جو ہے بھیر اپنے بچوں کو لے کے نکل گئی گئے جو ہے سانپ نکل گئے بچھو نکل گئے اور سارے جانور نکل گئے اور پوری جگہ خالی ہو گئی جب پوری جگہ خالی ہوئی تو حضرت عقبہ ابن نافع نے وہاں شہر قائم کیا اور اس کا نام قیروان ہے قیروان جہاں میں جہاں انیس سو چوبیس تک نائنٹین ٹوئنٹی فور تک جب خلاف عثمانیہ ٹوٹی انیس سو چودہ سے اٹھارہ پہلی جنگ عظیم اور چوبیس میں خلافت عثمانیہ جس کے بقا کے لیے ہمارے مشائق ہند نے خصوصاً حضرت ناندتوی نے جان توڑ کی بازی لگائی تھی جان توڑ کی بازی لگائی تھی تو جو ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اس وقت پہلا جو ہے نان مسلم اس شہر میں داخل ہوا اور قزوین یہ وہ مقام ہے جس نے پورے عالم اسلام کو سب سے پہلی یونیورسٹی دے وہاں ایک کسی کا انتقال ہوا اس کی دو بیٹیاں تھی ان میں سے برامالدہ تھا ان میں سے ایک بیٹی فاطمہ الفہری اس کو وراثت میں پیسے ملے تو اس نے جو ہے ارادہ کیا کہ ہم کوئی ادارہ قائم کریں لہذا چونکہ قائروان میں جگہ بہت زیادہ مہنگی تھی تو انہاں نے قائروان سے کچھ دور جو اب مراکش میں حصہ ہے فیس میں ایک جگہ خریدی جس کا نام جامعہ القرویین ہے 659 میں یہ جگہ خریدی اور آپ گینس بک آف ریکرود میں دیکھئے یہاں سے پر ایک یونیورسٹی جو سترین رنگ انتل ناؤ اور وہاں سے برے برے ابن روشت ابن خلدون اور المیمون جو یہودی تھا وہ سب جو ہے وہاں سے فارغ ہیں اور گرادیویشن کا لفظ جو ہے اجازہ کے لفظ سے ماخود ہے جو وہاں اجازت دی دیتے تھے اسی سے ماخود ہے تو اندازہ کیجئے کہ عالم اسلام کو عالم دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا اور اس کے بعد ایک سو دس سال کے بعد جو ہے جامعات الازہر قائم ہوا اور جامعات الازہر کے قیام کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1062 سکسٹی ٹو میں مدرسہ نظامیہ جو نظام الملک نے قائم کیا تھا جو مدارس کا بہترین نظام تھا جہاں پر امام غزالی تھے وہ قائم ہوا ہے اور اس کے بعد پورے عالم میں دین اور دینی علوم اور جو ہے دنیاوی علوم ہر جگہ قائم ہوئے ہیں اور اب ہندوستان کی طرف آئیے اور ہندوستان میں علم کیسے پھیلا اس کے متعلق کچھ عرض کم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی کی, کی کی والدہ جب بارہ سال کی عمر کی تھی تو ان کے نانے کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو نانے نے جائیداد تقسیم کی جب جائیداد تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو بیٹی کو تمام پوری اپنی کتابیں بیٹی کے لیے متعین کر دی کہ یہ بیٹی کو ہم دیتے ہیں جتنی بھی کتابیں تو والدہ نے کہا کہ یہ تو بارہ سال کی ہے اس سے کیا جو ہے اس کو کتابوں سے کیا واسطہ کہنے لگے تو جانتی نہیں اس کے پیٹ میں ایک ایسا اللہ والا پیدا ہوگا جس سے پورے عالم کو فیض پہنچے گا پورے عالم کو فیض پہنچے گا وہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مقام جو ہے اتنا اونچا ہے اتنا اونچا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں حضرت نانتوی نور اللہ مرقد ہو چونکہ جو ہے علم کے شدائی تھے اور یمن کے علماء ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی ہیں. تو جو ہے تقلیل روایت کے لیے وہ محدثین کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے تو ایک مرتبہ وہ سفر میں کر سفر کر رہے تھے حج کا اور یمن میں اترے تو پوچھا ادھر ادھر, ادھر کوئی بڑا محدث ہے کہنے لگے فنا ہے تو کسی نے کہا فنا بڑی محدث ہے تو حضرت نانوتوی نور قد تشریف لے گئے اور ان سے اجازت حدیث مانگی تو وہ اجازت حدیث ویسے نہیں دیتے تو حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے کہنے لگے شاہ عبد الغنی دہلوی سے کر نہیں انہوں نے کس سے پڑھا شاہ محمد اسحاق صاحب سے پڑھا کہتے کہنے لگے ان کو نہیں جانتا انہوں نے کس سے پڑھا شابد العزیز ان کے نانا شابد العزیز محدث دہلوی سے پڑھا ہیں لگے نہیں جانتا انہوں نے کس سے پڑھا انہوں نے کہا کہ علیمام الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھا ان کو جانتا ہوں اور میں یہ یقین کے ساتھ یمنی عالم نے کہا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ شجر ہے جنت کا طوبہ درخت ہے اس درخت کے نیچے جو بھی آئے گا وہ جنتی ہے اور ہم لوگ جو ہیں ولی اللہ ہی کہلاتے ہیں یاد رکھو ہم لوگ ولی اللہ ہی کہلاتے ہیں یعنی یہ علماء دیوبند اصلا جو ہے ولی اللہ ہی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ولی شاہ ولی اللہ محدودی حافظ عبد کے والد شاہ عبد الرحیم وہ جو ہے حافظ عبداللہ اکبر آبادی کے خلیفہ تھے اور وہ جو ہے مجدد الفثانی کے خلیفہ تھے یہ سے نقمندیہ کی بڑی شاخ ہے اور ان کے بیٹے علی بام الکربیر شاہ عبد العزیز محدید دہلوی کے کی متعلق کیا کروں ہمارے علماء نے دین کی خدمات کے لیے کیا کیا قربانیاں کی تھی وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے شاہبد العزیز محدث دہلوی نے جو ہے تحفہ اتنا اشریہ لکھا تو چونکہ جو ہے اس زمانے میں شیوں کا زور تھا تو کملون جو ہوتا ہے وہ جو جس کا رنگ بدلتا رہتا ہے اس کو پیس کے انہوں نے ان کے کھانے میں ڈال دیا جس کی وجہ سے ان کو جزام ہو گیا تھا پورا جو ہے کھجراتے رہتے تھے جزام ہو گیا تھا پھر بھی دین کے کام سے جو ہے منحرف نہیں ہوئے تو کسی کوئی اور فتوا دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جو ہے دہلی سے لاہور تک ان کو پیدل چلایا جائے چونکہ بدن کی گرمی بہت زیادہ تھی پیدل چلے تو اندے ہو گئے تو ایک تو جزام تھا دوسرا اندھے ہو گئے تیسری مرتبہ فتوا دیا تو دونوں ہاتھ جو ہے یہاں سے نکلوا دیے دونوں ہاتھ نکلوا دیے تاکہ کوئی فتوا نہ لکھ سکے لیکن ان تمام بیماریوں کے باوجود حضرت شاہ عبد العزیز استہزار اتنا زبردست تھا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے چکر لگاتے رہتے تھے چکر لگاتے رہتے تھے لیکن جب دیکھا کہ ہمارا کام جو ہے اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایک فرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے دین کا کام جو ہے سید احمد شہید کو سونپا سید احمد شہید وہ کون شخصیت ہے جن کے متعلق حضرت گنگو ہی یوں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ تو شاہبد العزیز تھے لیکن میرے نزدیک سید احمد شہید کا مقام ان سے بھی مچا ہے اور ایک مرتبہ حضرت شہ شا... حضرت گنگوئی نور اللہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے ساتھ میں شاگردان تھے حضرت گنگوئی کے شاگردان کون تھے شیخ الینور اللّہ مرقدہ جو ہے محدید سے کبیر اور جو ہے اس... شیخ الحدیث دلوم دیوبند اور اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہانن پوری شیخ الحدیث مزاح العلم حضرت مولانا جو ہے حضرت رائے پوری جو ہے جو سلسلہ قادری رائے پوری, پوری خاندان کے اصل اصیل یہ تمام حضرات تھے تو کوئی ایک شخص وضو کر رہا تھا حضرت نے یوں کہا کہ اس آدمی کو جو ہے میرے پاس لے آؤ تو شاگردان جو ہے نواز وز... کے بعد شاگردان ان کو لے آئے وہ بڑا متفکر فکر تھا بڑا برا آدمی تھا تو حضرت نے جب یہ قریب آیا پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کو... کوئی خاص بات میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں کہنے لگے نماز پڑھتا ہوں نہیں نہیں مجھے نماز کے اثرات کا علم ہے تلاوت کرتا ہوں وہ تلاوت کا علم ہے تہجد پڑھتا ہوں وہ بھی جو ہے اس کا علم ہے جو اس کے اثرات اس کی نورانیت کا علم ہے سنتوں پر عمل کرتا ہوں وہ اس کا بھی مجھے علم ہے سوچتے سوچتے رہو سوچتے رہو وہ بتلاتا رہا بتلاتا رہا آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو سید احمد شہید نور اللہ مرکدہ کا گزر پورا قافلے کے ساتھ شاہ اشماعیل شہید اور مولانا عبدال پھلتی اور شاہ عبد الرحیم ولایتی جو شاہ عبدالرحیم ولایتی جو میاں نور محمد جنجانوی کے شیخ جو جن سے حجم امداد اللہ کا سلسلہ چلتا تھا چلتا ہے تو یہ تمام حضرات جو ہے میرے پاس ان کے پاس موجود تھے چھوٹا سا بچہ تھا مجھے یہ سوجی کہ حضرت کے پاس پہنچ جاؤں تو جو ہے گزر گزر گزر کے جو ہے حضرت کے قریب اچانک میں پہنچ گیا اچانک پہنچ گیا تو حضرت کی نظر مجھ پر پری نظر ایک نظر افلاق سے کھینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ایک نظر پری تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی کایا پلٹ گئی تو حضرت گنگوہی ہی نے کہا ہاں یہی وہ بات ہے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں ایک دیکھتا ہوں کہ تمہارے سر, سے آسمان تک ایک نور جاتا ہے تمہارے سر تک سے آسمان تک ایک نور جاتا ہے تو انہوں نے شاہ عبد العزیز نے کام کو تقسیم کیا شاہ سید احمد شہید کو یہ کام سونپا سمجھ گئے شاہ محمد اسحاق صاحب, صاحب کو حدیث کا کام سونپا اپنے نواسی کو کہ وہ حدیث کا کام سنبھالے اور پورا حدیث کا کام سنبھالے نواسی کو اور فتویٰ اور یہ تمام کا اپنے بھتیجے یعنی شاہ عبد الغنی چار بھائی تھے یہ اور سب کے سب آفتاب وہ مہتاب تھے یعنی یہ کمال تھا شاہ اللہ کا کہ ان کے تمام صاحبزادے جو ہے کامل تھے یہ باپ کی دعاؤں کے برکات ہوا کرتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑے شاہب العزیز دوسرے شارف یا الدین جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا جس کو بنیاد بنا کر حضرت شیخ الحید نے اپنا ترجمہ لکھا ہے تیسرا جو ہے شابد القادر القرآن انہوں نے جو اپنے بڑے بھائی سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہنے لگے کیا خواب دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک مجھ پر نازل ہو رہا ہے شاب تو جو ہے بڑے بھائی نے کہا کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن اترتا تو آپ کے الفاظ میں اترتا شابد القادر اور چھوٹے شاب غنی یہ وہ عبد الغنی نہیں ہیں جو آ, حضرت نانوی حضرت آ, حضرت گنگوہی کے استاد بلکہ یہ جو ہے ان آ, شاولی اللہ کے بیٹے ہیں تو شابد الغنی وہ تو نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے شاہ اسماعیل شہید بیتا چھوڑا جنہوں نے تقویت الایمان کتاب لکھی حضرت مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں بیداد کو نکالنے والے اور اور جو ہے توحید کو راسخ کرنے والے یہی ایک کتاب ہے جو پورے ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں جو ہے مقبول ہوئی ابھی ہی جو ہے بادشاہوں نے سعودی عرب نے اس کو اس کو جو ہے تقسیم کیا ہے اور اس کو رائج کیا ایک شہر ماہر القادری نے شاول اللہ محدث دہلوی کے متعلق لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو مبلغ تھا حدیث فخر موجودات کا تو مبلغ تھا حدیث فخر موجودات کا تیرے ہی آتے ہی جنازہ اٹھ گیا بدعات کا بدعات کا جنازہ شاہ اللہ کی وجہ سے اٹھ گیا تیرے آتے ہی جنازہ گیا بدعات کا تو مفسر بھی محدث بھی فقیح و شیخ بھی ایک کوئی محدث ہوتا ہے کوئی مفسر ہوتا ہے کوئی جو ہے فقیر ہوتا ہے اور کوئی شیخ ہوتا ہے تو محدث تو مفسر بھی محدث بھی فقیر ہو شیخ بھی تو محدث تو مفسر بھی محدث بھی فقیح و شیخ بھی کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا کون اندازہ لگائے تیرے محسوسات کا جب ہم سہارنپور میں پڑھ رہے تھے اور ہمارے شیخ ثانی حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس مسلسلات جب ہم نے اخیری دیں چونکہ ہم جلدی آنے والے تھے تو سارے نظام کو انہوں نے معطل کر کے جو ہے مسلسلات کو جلدی کر لیا تو لوگوں نے کہا دیوبند سے طلب آنے والے ہیں تو حضرت وہ وہ ان کا مس ہو جائے گا چھوٹ جائے گا ہمیں کیا واسطہ اسے یہ جانے والے ہیں اس لیے ہم جلدی کر لیتے ہیں تو جمعہ کے دن اعلان کر دیا کہ جس کو آنا ہوا جائیں تو حضرت شیخ مولانا یونس صاحب نو اللہ مرکدہ نے جو ہے مسلسلات وہ یعنی ہر روایت جو ہے کوئی تسلسل سے مروی ہو مسلسل بال یعنی ہر استاد نے یہ حدیث پہلے بیان کیا اپنے شاگرد کو تو اس اس کو بیان کر دیا ایک حدیث ہے مسلسل بل تمام مشائخ جو ہیں مالکی ہیں امام مالک تک تو مسلسل بھی مالکی یہ کی حدیث دب آئی تو جو شیخ مولانا یونس صاحب نے یوں کہا کہ شاولیہ اللہ محدث دہلوی نے لکھتے اپنی کتاب میں کہ وہ انا مالکین ايضا میں بھی مالکی ہوں لئن نے کتابت شرحا للموطا اس لیے کہ میں نے موطا کی شرح لکھی المصفا اس کا نام ہے تو میں بھی مالکی ہوں تو جب یہ بات کہی تو شیخ مولانا یونس صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ صفت ہے حضرت شاولی اللہ کی تو جو ہے میرے شیخ یعنی حضرت اقدس مولانا زکریا تو اس اعتبار سے جو ہے ان سے آگے ہیں اس لیے کہ مالک کی شرح شیخ اللہ کی مختصر ہے اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی شرح اوجز المسالک بلی بڑی تب ہے تو لیکن پھر کہنے لگے لیکن تم بچوں یہ نہ سمجھنا کہ ارے شیخ مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا مقام شاء اللہ محدث دہلوی سے بڑا ہوا ہے بڑے شیخ ہیں ان کے خود شیخ اور ہمارے جو ہے سلسلے کے اعتبار سے حدیث میں دادا شیخ اور سند کے اعتبار سے بھی تصوف میں بھی دادا شیخ تو وہ جو ہیں بہت بڑے ہیں شاہ العدیث ہیں بہت خدمات کی لیکن شاہ ولی اللہ تو امام تھے شاہلی اللہ تو امام تھے اس لیے ان کا مقام تو بہت ہی اونچا ایک طرف تو جو ہے اس طرف یہ جو ہے یعنی شاہ ولی اللہ کا سلسلہ تھا اسی زمانے میں نانوتا میں جو ہے دو خاندان رہتے تھے ایک صدیقی شیو کا اور ایک جو ہے سادات کا اور یہ قاضی میرا برے کا زمانہ تھا اور وہاں فسادی لوگ بہت زیادہ فساد کرتے تھے تو قاضی میرا برے جو ہے لودھی حکومت کے پاس گئے اور یوں کہا کہ یہاں مسین بہت زیادہ فسادات کرتے ہیں تو تم جو ہے اس ان کے استحصال کے لیے ختم کرنے کے لیے لشکر بھیجو میرے ساتھ تو لوڈی خاندان جو بادشاہ تھا اس نے لشکر بھیجا اور سارے گنڈے سب کو ختم کر دیا جب سب کو ختم کر دیا تو امن و اطمینان نانوتا اور اس کے تمام ادافات میں امن و اطمینان ہو گیا لیکن جب حکومت بدلی اور جو ہے وہ تمام عباش لوگ جو دوبارہ ان کی ہمت ہونے لگی تو ہر روز حملہ کرتے تھے نانوتا میں اور یہ جو ہے صدیقی خاندان کے افراد کو قتل کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے ساداد لوگ بھاگ گئے وہاں سے اور پورے پورے ہندوستان میں ادھر ادھر بھاگ گئے اور یہ لوگ جو ہیں بڑے متفر کے رہتے تھے اس لیے کہ جب ایک جگہ پر آپ مستقل ہوں کہ کہیں اور منتقل ہو جائیں تو پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے تو ان میں ایک حفظ صاحب تھے بہت خوش رحان انہوں نے ارادہ کیا کہ عالمگیر کا دور اب شروع ہوا ہے تو میں بادشاہ کے پاس جاؤں اور موقع پا کر میں کہہ دوں کہ تم جو ہے لشکر بھیجو انت اس تمام ان تمام علاقوں تمام علاقوں کا صفایا کر دیں تو لشکر میں جو جوائنٹ ہو گئے لشکر میں شریک ہو گئے اور پھر لشکر چلتا رہا چلتا رہا عالمگیر اپنے اسفار میں تھے رمضان المبارک سے ایک مہینے پہلے عالمگیر جو خود حافظ قرآن تھے عالمگیر نے اعلان کروایا کہ چونکہ ہم سفر میں ہیں اور ہم نے کبھی تراویح جو ہے مکمل قرآن پاک کی تراویح کبھی چھوڑی نہیں اس لیے ہمیں ایک حافظ چاہیے جو پورا قرآن ایک رات میں سنا دے تو پورے لشکر میں اعلان ہوا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ تھے اس کا جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ جو ہے بادشاہ بننے والے تھے تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو میں جو ہے حافظ قرآن بنوں گا لہذا 43 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنے اور عالمگیر جیسا مشغول انسان کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ جتنا ہندوستان عالمگیر کے زمانے میں ان کے حکومت کے مات جتنا بڑا تھا اتنا کوئی نہیں تھا اتنا کسی اور بادشاہ کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں تھی لیکن ہمیشہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے جب وہ حافظ بنے تو, تو شرا و خدا حامی تو تو حامی شرا تو شریعت کی مدد کرتا ہے تو اللہ تیری مدد کرتا ہے تو ہافر قرآن و خدا حافظ تو۔ تو قرآن کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی حفاظت کرتا ہے ہمارا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ پھر اگر دنیاوی تعلیم میں لگانا ہو لگاؤ اس لیے کہ جو ہے یہ حفظ ایک مقناطیس ہے ایک مگنت ہے جو اس, اس, اس, اس کو دو بارہ دین کی طرف لے آئے گا اگر درمیان میں ادھر ادھر بھٹک گیا تو وہ حافظ صاحب جو ہے اعلان ہوا لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا اتنے جید حافظ کے سامنے بادشاہ کے سامنے جو ہے کون قرآن پرے تو لیکن حافظ صاحب بھی جن تک جو ہے جو کوئی اور تیار ہو جاتے تو وہ تیار نہ ہوتے لیکن کوئی تیار نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے جنرل سے یوں کہا کہ تم بادشاہ کو کہہ دو تم فکر نہ کرو اور تمام جنرل برے فکر مند تھے کہ بادشاہ کا اتاب آئے گا اور غصے میں آ جائیں گے کہ پورے لشکر میں ایک حافظ نہیں جو پورا قرآن سنا سکے تو حافظ صاحب ناندوتا والی حافظ صاحب نے جو ہے بتلا دیا کہ تم بتلانا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں پورا قرآن سناؤں گا چنانچہ پہلی رات پہلی تراوے ہمیں انہوں نے قرآن پاک سنایا پورا ایک قرآن ایک رات میں سنایا عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ ان کو اپنے قریب بنے دیا وہ بڑے خوش نان قاری تھے اور ان کا قرآن سنا کرتے تھے جب قرآن سنا کرتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد موقع ملا اور یوں کہا کہ ہم بڑے ظلم میں بڑے مظلوم ہیں پورا علاقہ جو ہے تباہی میں ہے ہمارا خاندان جو ہے سندھی کے خاندان ہے بچوں کو بھی قطر کر دیتے ہیں یوں باش لوگ تو پورا ایک دستہ بادشاہ نے بھیجا اور بادشاہ نے جو ہے پورے علاقہ کا سفایا کر دیا جب پورے علاقے کا صفایا کر دیا تو اس کے بعد حافظ صاحب کے یہاں شیخ ابو الفتح جو ہے پیدا ہوئے ان کی ان کے پوتے ان کے تین بیٹے ہوئے حکیم عبداللہ حکیم عبداللہ کی اولاد میں ان کے پوتے جو ہے حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو تمام علمائی دیوبند کے استاد ہیں اور ان کے صاحبزادے جو حضرت مولانا یعقوب صاحب ناندوی ہے جو صدر مدرس دالوم دیوبند ہے ان کے دوسرے حفظ صاحب کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں حضرت مولانا قاسم صاحب ناندوی ہے دیوبند کے جو ہے دیوبند کے بانی اور محتمم پہلے محتم اور بانی اور ان کی تیسرے تیسرے بیٹے کے اولاد میں پوتے ہیں حاجی ممداد اللہ نور اللہ مرکز جو سید الطائف ہیں اور پہلے بیٹے کے جو ہے کے دوسرے بیٹے کے یہاں جو ہے حضرت مولانا مظہر نانوتی پیدا ہوئے جو مزاح الوم کے جو بانی ہوئے تو اندازہ کیجئے پورے خاندان میں قرآن پاک کے برکات سے پورے عالم اسلام کو کیا فائدہ ہوا اور کتنا فائدہ ہوا فقالیہ شاہ ہمیں ان کے علوم و فیضات سے مستفیض فرمائیں اور یہ تو جو ہے میں نے دہلی کی بات کی شاولی اللہ کی نانوتا اور اس کے اطراف یعنی دیوبن اور سانانپور کی بات کی چلیے اس طرف جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور شاہ حضرت جو ہے الفسانی کے جو ہے خلفہ میں سے سید آدم بنودی بن نور اللّہ مرقدہ کے دو بڑے خلیفہ تھے ایک تو شاہ اللہ تو شاہ اللہ کی اولاد میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی پیدا ہوئے اور یہ پورا خاندان جو ندوۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ العلما کو چلاتا ہے یہ اسی خاندان سے ہیں اور دوسرے جو ہے شاہ سلطان تھے تو شاہ سلطان کے متعلق جو ہے ان کے مریدین نے لکھا ہے ایک شعر لکھا ہے جو ہمارے حضرت والد، اقدس والد صاحب کے مزار پر میں جاتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں وہ جب اپنے شیخ کے مزار پر جاتے تھے تو انہوں نے شعر مریدین کہتے تھے کہ شیخ سلطان کی بستی ہے ادب سے جاؤ شیخ سلطان کی بستی ہے ادب سے آؤ عزت و شان کی بستی ہے ادب سے آؤ مشائق اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور جن کی قوت روحانیہ بہت قوی ہے تو ان کا تعلق جو ہے دنیا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے حضرت اقدس والد صاحب نور اللہ مرکد نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر بڑے شان سے پڑھتے تھے جو ہے میر خصور رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بڑے حال میں خاص تھے اور ایسی خدمت کرتے تھے ایسی خدمت کرتے تھے کہ نظام الدین اولیا یوں کہتے تھے کہ تمہارے جو ہے تمہارے ہر ایک کسی کے آنے سے جو ہے بہت کے آنے سے مجھے الجھن ہوتی ہے لیکن تمہیں تمہارے آنے سے مجھے کبھی الجھن نہیں ہوتی بلکہ یوں کہتے تھے کبھی کبھار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے میں ہر ایک سے تنگ ہو جاتا ہوں کبھی کبھار تو اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جاتا ہوں لیکن تم سے کبھی تنگ نہیں ہوتا جب شیخ کا انتقال ہوا اور بامبو میں وہ جنازہ رکھا ہوا تھا یعنی جنازہ لمبے لکڑے رکھے ہوئے تھے اور جنازہ جا رہا تھا اور میر خس رحمت اللہ علیہ بڑے شان سے مستانہ عالم میں مرثیہ پڑھتے تھے سر وسیمینا بس می اے میرے سردار تم سہارا اور جنگل کی طرف جا رہے ہو سر وسیما ب سہ روی سخت بے مہری کے بے مامی روی بری بری نا انصافی کی بات ہے بری آدم محبت کی بات ہے کہ ہمارے بغیر جا رہے ہو یعنی موت کی تمنا کی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ سر وسیمینا ب سہارام روی سخت بے مہری کہ بے مام روی اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے وہ ذات جس کا چہرہ لوگ دیکھ تماشا کے طور پر دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اے تماشا گاہ عالم روئے تو, تو کھرے تماشا میں روی لوگ تیرے تماشے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تو تن تو سا تماشا دیکھنے کے لیے اب جا رہا ہے تو جب یہ شہر پڑ رہے تھے مستی میں تو حضرت نظام الدین اللہ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ اٹھا تو دوسرے خلفاء نے ان کو خاموش کیا کہ تم اپنے اگلے اشعار نہ پڑو شاید حضرت بیٹھ جائیں تو لوگ جو ہیں کہیں گے کہ یہ اپنے زندہ پیر کو دفن کرنے کے لیے جا رہے کسی شاعر نے کہا موت کو سمجھا ہے غافل اختام زندگی غافل سمجھتا ہے کہ جب میں مرتا ہوں تو میری زندگی ختم ہو گئی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام میں زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ایک زندگی ختم ہوئی اور جو ہے اب ہمیشہ کی زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیش کی زندگی شروع ہو رہی ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ انسان ازلی نہیں ابدی ہے ہمیشہ ہمیشہ نہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا سمجھ گئے تو جن, جن کو اللہ نے ولایت کا اونچا مقام دیا ہوتا ہے وہ اپنے قبر میں جس شان سے اللہ چاہتے ہیں ولا تقولو لم قطلفی سب اموات بلایا اون اللہ تشورون وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے تو اپنے شیخ کے متعلق انہوں نے شعر لکھا لیکن میں یہ شعر اپنے والد صاحب کے مزار پر جب جاتا ہوں پڑھتا ہوں کہتا ہوں شیخ وادی کی بستی ہے ادب سے آؤ عزت و شاہ کی بستی ہے ادب سے آؤ ایک شہنشاہ ہے تصوف یہاں خابدہ ہے ایک تصدوف کے بادشاہ یا سوئی ہوئے ہیں علم و عرفان کی بستی ہے عدب سے آوہ حضرت والی صاحب کا علم جو ہے حضرت ملانا علامہ رفیق صاحب تشریف لائے تھے تو جب بھی وہ کوئی قصہ بلستہ بستہ کا سناتے تھے تو حضرت والد صاحب وہی قصہ اشعار میں بتلا دیتے تھے کہتے لگے کہ میں سال ہا سال میں نے جو ہے گلیشتہ گوستا بھرائی حضرت آپ نے کتنی مرتبہ پھرائی حضرت والد صاحب کہتے جب سے بھری ہے اس وقت سے ابھی تک نہیں پری نہ ہاتھ لگائی اور نہ پھرائی تو کہنے لگے اتنا زیادہ آپ کو یاد ہے قرآن پاک کا حضرت والد صاحب کا قرآن پاک لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو قرآن ایک دو پارے روزانہ پڑھ لینا چاہیے والد صاحب عمل بتلا تھے روزانہ ایک پارے کا لیکن خود اپنا حال جو ہے روزانہ کھڑے ہو کر جو ہے نوافل میں اٹھاسی سال ایٹی ایٹ سال کی عمر 2008 ایٹ تک روزانہ کھڑے نوافل میں ایک قرآن پاک پڑھ ایک سے سواق قرآن ون تو ون قوارٹر ایٹی ایت سال میں ابھی صلاح طرف ہوا تھا تو ہماری برادر قدیمی میں جو ہے ہم نے نماز وہ پھرائی تو ہم نے کہا کہ کچھ زرہ لمبی نماز پڑھنا تو بچے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد دس مینے کے بعد گرنے لگے اور یہ اللہ کا بندہ ایٹی ایت سال کی عمر تک جو ہے روزرانہ بارہ پندرہ پارے جو ہے تہجد میں پڑھتا تھا اور پھر فجر سے اشراق تک پھر گیارہ بجے چلا جاتا تھا عصر تک اور روزانہ ایک قرآن پڑھتا تھا اور لوگ جو ہے لوگوں کو عقدت سے بہت محبت عقیدت تھی اپنے اپنے ضروریات کے لیے آیا کرتے تھے اور الحمد جو ہے بہت سی مرتبہ ان کے مستداب دعوات تھے ان کی تمام مرادیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی تھی لیکن اس کی وجہ کیا تھی حضرت والی صاحب جو ہے قرآن پورا کرتے نہیں تھے دس صورت رہنے دیتے اور یوں کہتے تھے کہ میرے پاس دس قرآن جمع ہے پندرہ قرآن جمع ہے آپ میں سے کوئی آتا بچی کی شادی نہیں ہوتی جی تو حضرت والی صاحب کہتے دعا کروں گا ایک قرآن پورا کر کے دعا کرتے تھے تو یقیناً تاثر ہوگی سمجھ گئے اور یہ میں ایسے نہیں کہتا ہم اس مجموعے میں ایک آدمی موجود ہے جو بہت دور سے آیا ہوا ہے اور کہ ابلی اللہ ہم نے قبر میں زندہ ہوتے ہیں بہت دور سے آئے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے خادم حضرت والد صاحب کے خادم قاص حجی عبدالستار صاحب کے ساتھ جو ہے قبرستان میں جب دروازے سے داخل ہوئے تو زور سے کہنے لگے جی حضرت میں آ گیا ہوں تو یہ تو خاموش رہے ساتھ جو لے جانے والے تھے جب وہاں قبر کے پاس فاتحہ پڑھ کے واپس نکلے تو پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جو ہے جی حضرت میں حاضر ہو گیا ہوں تو آپ سے سنا جیسے ہم داخل ہوئے تو حضرت مجھے نظر آئے اور حضرت نے یوں کہا نام لے کے کہا کہ تو آ گیا اس لیے میں نے کہا میں آ گیا ہوں یہ جو ہے ہمارے بزرگان دین کی خدمات جلیلہ ہے اور جو ہے آپ کے سامنے تھوڑی سی جھلک جو ہے مدارس اور مساج مدارس اسلامیہ کی آپ کے سامنے پیش کی یہی اسی خاندان ولی اللہ اسی علماء دیوبند کے ساتھ منسلک یہ ادارہ مجمع البرار اور اسی طرح جو ہے جامعات القوثر اور ہر جگہ جہاں جہاں ہماری بچیاں خدمات کر رہی ہیں وہاں یہ سب اس سے منسلک ہے اور یہ ویسے تیسے جو ہے نہیں ہوتا کچھ انسان کو قربانیاں کرنی پڑتی ہے لیکن حضرت اقدس والد صاحب کے برکات ہیں ہم واشنگٹن ڈی سی گئے وہاں جو ہے واشنگٹن ڈی سی آپ جانتے ہیں ایک تو واشنگٹن سٹیٹ ہے یونائٹڈ سٹیٹ کا اور ایک واشنگٹن ڈی سی جو کیپیٹل سٹی تو پانچ چھ بچیاں ہمارے یہاں سے فارغ ہوئی اور انہوں نے ان کے والدین نے ارادہ کیا کہ کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہیے تو ایک کمپیوٹر سینٹر خریدا اس کا کچھ حصہ جو ہے مسجد بنائی اور بقیہ حصہ جو ہے اسلامک اسکول اور راک شام کو عالمہ دو مرتبہ حضرت والد صاحب کے ساتھ افتتاح کے موقع پر اور دوسری مرتبہ بھی گئے تھے یہ جو ہے جو جو ہائی وے ہے نیچے فلورڈا سے جا کر نیو یوک تک جاتا ہے اور اوپر تک تو ایک ایگزٹ میں دارالحدہ ہے اور دوسرے اس سے اوپر کیا دوسرے دس منٹ پر جو ہے کندگن ہے سٹار شیپ ہم نے دیکھا ہے دس منٹ اور اس سے بیس منٹ آگے جو ہے وائٹ ہاؤس ہے اس قسم کے مقامات پر دینی خدمات کرنا آسان نہیں لیکن فیضات اس کا نام ہے ابھی ابھی میں جو ہے لاس انجلس گیا تھا وہاں پانچ چھ بچیاں ہماری فارغ ہوئی تو بالکل ہالی وڈ کے ساتھ لگا ہوا انگلوڈ ہے پانچ مہین کے بعد ہالی ووڈ ہے تو میں نے کہا تم جگہ ڈوڈو وہاں انگل ہالی ووڈ کے پاس تاکہ جو ظلمت کی انتہا ہے اور پوری دنیا میں ظلمت جہاں سے پھیلتی پہل ہے وہاں سے نورانیت بھی کچھ پھیلے اقتالی شان ہو ان خدمات ج... ان خدمات حقیرہ کو قبول فرمایں اور جو ہے ہم سب کو رضامندی اس کی رضامندی حاصل ہو اور ہم سب کو اخلاص کامل نصیب ہو واقر دعوانا ان الحمد رب العالمین